یہ شاہ جو آج پیشی خدمت ہے یہ میں اپنے مرشد سیدی حسین عدی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں اور اپنے مرشد ثانی سیدی حسینی محبی و محبوبی مرشدی مولائی مشرقی مصرحی مربی محسن صدیق فلدر زماں حضرت سید عشر جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد قطب زماں عارف اللہ امیر محبت حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب ادا اللہ علیہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے کا حال اس میں میرے مرشد حضرت والا بنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے جو خود ان کا اپنا بھی حال تھا اپنے مشید کے لیے انہوں نے یہ خود کا, کا حال بھی یہی تھا اور اسی طرح میرے مرشد سالف پر بھی بالکل یہ اشار صادق پاتے ہیں قنوان ہے وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے نہ پم ن شیشو نہ جام لے کے چلتے نہ پم ن سو نہ جام لے کے چلتے وہ عشق آپ کی مستی ہے لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستیے ہے دوام لے کے چلتے ہیں نہ کم نئی شو نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشق حق کی مستیے ہے دوام لے کے چلتے ہیں کم عیشہ سب یہ برتن ضرورت ہوتے جن میں شراب پی جاتی ہے لیکن یہاں تو مراد اللہ کی محبت کی پاکیزہ شراب ہے جو سرائی اور سے بے نیاز ہے ظاہری چیزوں سے بے نیاز ہے حقیقت حقیقی عشق ان کے قلب میں ایسا موجود ہوتا ہے تو اس عشق کی مستی دوام یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی غیر پانی مستی کو لے کے چلتے ہیں نشیش نظام لے کے چلتے ہیں وہ عشق کی مستی ہے نوام لے کے چلتے ہیں نگاہ کی ایک جہاں کو بات کرتی ہے جہاں کو ہے ایک جہاں وہ بات کرتی ہے وہ دل میں سے ہم کا سجاؤ لے کے چلتے ہیں وہ دل میں سے ہم کا سجاؤ لے کے چلتے ہیں دش کی ایک جہاں وہ کرتی ہے وہ دل میں سے حق سجاؤ لے کے چلتے ہیں تو نہ نج لے کے چلتے وہ عشق سے حق قیمتی ہے دواؤں لے کے چلتے ہیں جو بار بار منگلے اوشا بار بار, بار, بار جو وہ راہ ہم میں ہم کو گام گام لے کے چلتے پورا میں آپ میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں گام کا قدم قدم جو بار بار منگے اٹھائے بار بار وہ برائے حق میں ہم کو گاؤں گام لے کے چلتے ہیں قرآن حق میں ہم کو گاؤں گاؤں لے کے چلتے ہیں وہ, وہ سات جوڑتے ہی نہیں رہ رن روا نے کا وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں رنگ روا نے رش کا بٹک گیا جو صبح کو تو شام لے کے جلتے ہیں بٹک گیا جو صبح کو تو شام لے کے جلتے ہیں سات چھوڑتے نہیں روا نشار روا نشتا وہ <سلام> ساتھ چھوڑتے نہیں روا نشتا بچت گیا سرو کو تو شام لے کے چلتے بچت گیا کو تو شام لے کے چلتے ہیں نہ جانو لے کے چلتے ہیں کوئی آپ کی بنتی ہے دواؤں لے کے چلتے ہیں لٹانیاں ہونا پہ اپنا جانو بھالوا لٹالیا خدا پ اپنا جانو بالوا گرو سپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں خدا پے اپنا جانو بالو گرو گرو لٹا دیا خدا سے اپنا جانو بالوا گرو اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے جام لے کے چلتے کی دعوان لے کے ہیں حضرت والا رحمت اللہ ابھی یہی حال تھا اور ہمارے حضرت علیہ ہمارے مرشد صالف مولانا شاہ صاحب دامود برکاتوں سب کے سب کا یہی حال تھا اور ہے کہ اللہ کے نام پر سبھی کچھ لٹاتی ہے اپنا کا جان مالا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کیا بات ہے بیٹا کیا ہو گیا بیٹو یار حضرت نے فرمایا ایک دفعہ جوانی میں جب حضرت والا پوری پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے تو شیطان نے وہ سوچا ڈالا کہ کہاں سے کھاؤ گے جب یہاں خدمت کر رہے ہو شہر کے پاس تو نہ کوئی کام نہ کاروبار نہ پیسہ نہ مال کہاں سے کھاؤ گی تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جواب ادا بننا کہ اللہ تعالیٰ اتنا تو مجھے دے ہی دیتے ہیں کہ میں چنے چبا کر گزارا کر لوں گا اور ایک کپڑا بھی مجھے مل جائے لوں گی جو ناک سے لے کے گھٹنے تک بھی اگر مجھے مل جائے کپڑا وہ میرے لیے کافی ہے اور جوتے نہ ملے تو میں ننگے پیر چل لوں گا یہ،, یہ حضرت نے دیکھو ارادہ کیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے کیسے دروازے کھولے اتنا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رجوع کی توحیف دی اور پھر دیکھو کہ حضرت کے دسترفان پر سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے مفتے کہاں تو لوگ حضرت کا مذاق اڑاتے تھے حضرت پوری پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب رہتے تھے حضرت صاحب میں صاحب نے سنایا تھا رحمت اللہ علیہ نے سمان حیات میں بھی حضرت کی لکھا ہوا کہ حضرت کے پاس ایک یکا تھا جس میں تانگا جس میں گھوڑا لگتا ہے آگے تانگا اس پہ حضرت تشریف لے جاتے تھے حضرت ہی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت والا آگے بیٹھتے تھے تاکہ اس کا مزت برابر رہے تو لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تھے حضرت کا اور کہتے تھے کہ مالٹا چوسی مرغی کھائی شہ کو چھوڑ کے گاہے کو جائی ظاہرے کہ حضرت پھول پوری کے بہت ہی خاص مکرم تھے تو جو حضرت حضرت کے لیے کھانا وغیرہ آتا تھا ہی کھاتے تھے لیکن ہاسری دین چلتے تھے تو ایسے, ایسے ایسے مذاق اڑاتے تھے حضرت والا بالا نے مطلب لیکن پھر اس کے بعد وہ ہاسری دین بھگا دیے گئے بلکہ وہ مقروض بھی ہوئے اور بڑی ذلت اٹھانی پڑی کو جو حضرت والا کا مذاق اڑاتے تھے تو حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا ایک ایک مصرع جو ہے حضرت کے مخدوم حضرت مولانا شام و مدحم صابر ملاڑ ہے اور دوسرا مصرا حضرت والا ہے <سلام> حضرت مولانا شاہ و مدحم صاحب نے فرمایا تھا اپنا عالم الگ بناتا ہے یہ مصرا اپنا عالم الگ بناتا ہے اور حضرت والا رحمت اللہ نے اس پہ مصرع یہ لگایا کہ عشق میں جان جو ہے عشق میں جان جو ہے اپنا عالم الگ بناتا لٹا دیا پہ اپنا جانو بالو آ گرو جانو بھالو آ گرو لا دیا گا پے اپنا جانو بالو آ گرو اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں نہم نہ شیشا نہ ج لے کے چلتے ہیں وہ کی متی ہے نوام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جام کی پلب نہ ان کو نام سے برد نہ ان کو نام سے برد نہ ان کو کی پلب نہ ان کو نام سے برد کہ وہ تو عشتے سید اللہ لے کے چلتے ہیں سلم کو صحیح عشت سید الام لے کے چلتے ہیں کہ وہ نام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض نہیں اللہ والوں کو آپ کی عزت کی طلب ہوتی ہے نہ ان کو کسی مال کی طلب ہوتی ہے نہ ہی ان کو اپنا نام شہرت وغیرہ کی طلب ہوتی ہے وہ تو بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اللہ پر فدا ہوئے جاتے ہیں عشق رسول میں رسول پہ فطا ہوئے جاتے ہیں ان کو کوئی چیز کوئی حاجت نہیں ہوتی اس کے سوا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کی عشق و محبت دل میں کر کر جائے نہ ان کو جام کی پلب نہ ان کو دام سے برن نہ, نہ ان کو جام کی پلب نا ان کو دام سے برن کہ وہ تیش سید دلہ لے کے چلتے ہیں کہ وہ تو سید لے کے چلتے ہیں اپنا شیشا ہو تو نہ جان لے کے چلتے ہیں وہ اس سے ہم کی لے ہے چلتے ہیں چھپاتے لا تمہیں مگر چھپے گا کیسے عشق ہم چھپے گا کیسے عشق ہم اسٹم چھپاتے لا تمہیں مگر چھپے گا کیسے عشق ہم چشمے اشبار جب مدام لے کے چلتے ہیں وہ چشمے اشبار جب مدام لے کے چلتے ہیں مدامہ تھا ہم نے ہمیشہ دیکھا حضرت دیوال رحمت اللہ نے کیا چشمے بارک ہر وقت آنسو سے تر رہتی تھی جب تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھے ہوتے تھے تو بھی عزرت کے چشمے بارک سے ہر وقت آنسو ہی بہتے رہتے تھے اللہ کی محبت میں چھپاتے لاتے مگر چھپے گا کیسے اسٹ ہم چھپے مگر چھپے گا جب مدام لے کے وہ چشم عشق بار جب مدام لے کے چلتے جنہیں وہ کدائے کا پوچھتے ہو حال کیا پوچھتے ہو حال کیا جنہیں وہ بد دلائے پوچھتے ہو حال کیا کم کے تم تو ان کے کشنا کام لے کے چلتے کہ کم کے تم تو ان کے کشنا کام لے کے چلتے <K> کم <K> متعلق متوجہ جو ہے وہ بھی اللہ کی محبت کے شراب کے مٹکے کے مٹکے لیے اور جن, جن پر ان کی خاص توجہ ہو جائے تو ان کا تو فی الحال ہی نہ پوچھو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں جنہیں جنہی وہ خود دل ان کا پوچھتے وہ حال کیا پوچھتے وہ حال کیا جنہیں وہ خود دلائے پوچھتے ہو حال کیا تم تو ان کے تش نہ کام لے کے چلتے ہیں تم تو ان کے تش نہ کام لے کے چلتے ہیں نہ کم نہ شیشا او سب نہ جام لے کے چلتے ہیں وہ عشتے ہم کی مستیے نوام لے کے چلتے ہیں تجھے عشرت ملے وہ پید سے ملے وہ پیل شیخ سے تجھے عشرت ملے وہ پیل شیت سے جو کہ رائے حق کے خوش کرا لے کے چلتے ہیں جو کہ رائے ہب کے خوش کرا لے کے چلتے ہیں تجرتے یعنی ملے وہ پیر شیل سے ملے وہ پیر شروع تجرت یعنی ملے وہ پیر شیل سے جو کہ راہ حق کے خوش خراب لے کے جلتے ہیں جو حق کے خوش خراب لے کے جلتے ہیں کم ن و صبح نہ جام لے کے وہ کی نس لے کے چلتے ہیں پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اچلی کا تذکرہ یہ عنمان بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے چھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں کسی مقصد سے بھیجے گئے ہیں اور پھر ہمیں واپس اپنے وطن جانا ہے اس مقصد کو پورا کر کے اگر وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے کیونکہ واپس غلطی کا مداوع کرنے واپس نہیں لوٹ لوٹ کر نہیں آنا ہے وہیں رہنا ہے اب جو یہاں سے مقصد کو پورا کر کے گیا ہوگا وہاں کی کمائی کر کے گیا ہوگا وہ مزے میں رہے گا اور جس نے یہاں رہ کر یہاں کی رنگینیوں میں में گئے یہاں کی مصروفیت میں مشغولیت میں زیادہ پھنس گئے اللہ کو بلا دیا نمازوں میں سستی رکرت کار میں سستی تلاوت میں سستی اور نافر میں احتیاط نہ کری ناپرمانی سے نہیں بچے گناہوں سے نہیں بچے کہیں گانا سن لیا کہیں نظر خراب کر لی کہیں دل خراب کر لیا کہیں زبان خراب کر لی قیمت کر دی قیمت سن لی اور گانا سن لیا گانا بول دیا یہ سب چیزیں اگر یہ اس سے نہیں بچے تو وہاں پھر نقصان نقصان ہے اور جو تھوڑی سی محنت کر لے اور حلال مزے خوب اٹھائے اڈا بھر اڈا بھی کھائے پھر اڈا بھی پیئے لیکن گناہ کا ایک کام بھی نہ کرے بس وہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کی یہاں سے جانے جاتے, ہی جاتے جاتے ہی مہمانی شروع ہو جاتی ہے جاتے جاتے مہمانی شروع ہو جاتی ہے فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں لاحو فی الحال دنیا کہ ہم تمہارے دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں فرشتے آ کر کہتے ہیں فضرین نے لکھا ہے کے فرشتے کہتے ہیں اور بعض نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے پہنچاتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں فل حیات دنیا دنیا میں بھی اللہ کی دوستی اور قبل میں بھی اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں قبل روشن کر دی جاتی ہے وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت اس کو دکھلا دیا جاتا ہے اور وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی ہوایاں آتی ہیں اور بڑے بڑے, بڑے باغ اور بڑے بڑی خوشنما چیزیں دکھلائی جاتی ہیں یہ گانا ہے یہ مزے ہے جس نے دنیا کے مزوں کو پیچھے کر دیا آخرت کے لیے اس کے لیے مزہ ہی مزے کے لیے ضروری شرط اسی دوران فرمایا کہ پیت کے لیے بیداری کی مناسبت ضروری ہے خوابوں پر پید ہونا ایسا ہے جیسے ریت پر قلعہ بنانا ریت کی تعمیر پر ایک لاکھ مارو ساری عمارت گر جائے گی جس نے اچھا پاپ دیکھا یا جس کے لیے دیکھا گیا اس کے ساتھ نیک گمان تو رکھو مگر بیت ہونے کے لیے بیداری کی مناسبت شرط ہے یعنی حاضر میں بیداری ہو اس کا اعتبار ہے بیت کرنے میں شہر کی کیا نیت ہو حضرت والا کے مجاز ایک عالم و مفتی صاحب آج صبح حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ لوگ بیچ کی فرمائش کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو خود تربیت کا محتاج ہوں میرا اس لیے بیچ کرنے کو دل نہیں چاہتا حضرت والا نے فرمایا کہ اس نیت سے بیٹھ کر لیا کریں کہ میری تربیت ہو جائے گی اپنی تربیت اور اجلاس کی نیت سے بیچ کیا کریں ارادے پر مراد کا ترنت ہوتا ہے پھر انہوں نے عرض کیا کہ ذکر پر مدازمت نہیں ہے یعنی ذکر کی پابندی نہیں ہے اس کی کیا تصبیر ہے کے مداومت ہو جائے ارشاد فرمایا کہ مداومت کے لیے آپ کا ارادہ کافی ہے ارادہ مراد تک پہنچاتا ہے ورنہ جو ارادہ نہ کرے تو خانقاہ کے ماحول میں رہ کر ذکر سے غازی رہے گا اللہ کو یاد کیے بغیر چین نہیں آنا چاہیے بڑا منحوس بندہ ہے وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا جو ذکر نہیں کرے گا ناقص رہے گا اور ناقص مرے گا اس لیے ذکر میں ناغہ نہ کرو اللہ کی یاد روح کی زدا ہے اور ذکر کا ناوہ روح کا فاقہ ہے آج اسکنگل روانگی کا نظم تھا دس بجے صبح حضرت مولانا عبد صاحب کی کار میں حضرت والا کے داست اہ حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور متحد محمود صاحب جوہانس جو برگ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اللہ کی محبت پھیلانے کی نصیحت راستے میں مولانا عبد صاحب سے بہت رقط اور تر سے فرمایا کہ اپنے لڑکے کو اہتمام پورا سکھا دیجئے اور آپ فارغ ہو جائیے مولانا عبد الحمید صاحبان داخل محترم ہیں تو وہ حضرت ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ کام سکھلا دیجئے اور آپ فارغ ہو جائیے سارے عالم میں اللہ کی محبت پھیلانے کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ کی محبت کو پھیلانا بہت کتنا زیادہ قیمتی اور ضروری ہے جی. ہاں اہتمام کا کام بیٹے کو سکھا دیجئے جیسے میرا بچہ سب کام کر لیتا ہے میں فارغ ہوں جہاں بھی کوئی لے جائے وہاں چلا جاؤں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مدرسے کی کوئی فکر نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فارغ فرما دیا کہ جہاں بھی جانا چاہوں جا سکتا ہوں اور تین آدمی میرے ساتھ کر دیے میر صاحب حافظ ضیاء الرحمان اور مطاہر محمود ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میری محبت ڈال دی کہ تینوں حلبت میرے ساتھ رہتے ہیں میر صاحب علمی کام کرتے ہیں اور میری... میر اب بھی کرتے تھے اور اپنی خدمت کرنے کے لیے تیار تھے پیخانہ بھی صاف کرتے تھے مگر سید سے پیخانہ اٹھانا مجھے ٹھیک نہیں لگا اس لیے ان کو منع کر دیا میرے منع کرنے سے مجبور ڈب گئے ورنہ ان کی دیوی کا یہی تھی کہ یہ میری خدمت کریں اللہ تعالیٰ نے محمود کو لاہور سے اور ضیاء کو امریکہ سے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیع دی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے رہیں گے اللہ کا شکر ہے تنخواہ دینے پر بھی کوئی ایسا نہیں ملتا اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حسن فمی جو کوئی توفیعت نیک کام کی ہو اللہ تعالیٰ کی آتا ہے لہذا جو لوگ میرے ساتھ ہیں محمود ضیاء الرحمان اور میر صاحب یہ اللہ کی آتا ہے حسنا ہے من اللہ ہے اللہ کی توفیق سے ہے آپ لوگ اس کو اپنا کمال نہ سمجھیے احقت نے عرض کیا یعنی ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یہ تو حضرت کا احسان ہے جو مجھ جیسے نالک کو قبول فرما لیا یہ اللہ کا کرم ہے جو حضرت تک باریابی نصیب ہوئی ورنہ ہم جیسے لاکھوں حضرت کو مل جاتے یہ بالکل ایسا ہے جیسے بنگی بادشاہ کے دربار میں قبول ہو جائے آہ کیا ہوئے. سبحان اللہ طریقے مشائق اقرب علس سننا ہے مولانا درمنی صاحب نے کیا کہ میں اجتماع ہے ومن احسن قول دل اللہ پر بیان کرتا ہوں کہ سب سے اعلی دعوت اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی طرف بلانا ہے اور اہل تصوف اسی طرف بلاتے ہیں تو آزت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نہ ہو نہ ہوگی تو دین کیا رہے گا برائے نام رہے گا اہل تصوف یعنی اہل اللہ کا قریب دعوت اقرب علط سننا ہے جس طرح کوئی نبی امتی نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی شہر کبھی مرید نہیں ہو سکتا اس کے برعکس دوسرے کاموں میں جو آج امیر ہے کل معمور ہو جاتا ہے آج جو معمور کو ڈانٹ رہا ہے وہ جب امیر ہو جاتا ہے تو صادق امیر کو ڈانٹتا ہے کسی طریق کا مفید اور مستحسم ہونا اور بات ہے لیکن بزرگان دین کا یہ طریق اقرب عقرب سننا ہے جس طرح نبی معمور نہیں ہو سکتا ہمیشہ عامر رہے گا یعنی معمور کہتے ہیں خادم کو اور امیر کے کہتے ہیں مخدوم کو جس کی خدمت کی جائے اسی طرح شاید عامر رہے گا معمول نہیں ہو سکتا ارشاد فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہوا تو حضرت ابراہیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام دونوں حاضر ہوئے حضرت ازراہیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آنے کی اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی سے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی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 حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مشتاق بنی رہی اللہ آپ کا مشتاق ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رفیق العلیٰ پھر حضرت اضرائی علیہ السلام نے روح قبض کر لی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شوق پڑھانے کے لیے اللہ رفیق العلی اے اللہ آپ سب سے بہترین دوست ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پڑھانے کے لیے ہے اللہ عمر رحیف العلہ اے اللہ آپ سب سے بہترین دوست ہیں بعض بزرگوں نے انتقال کے وقت یہ شعر پڑھا رما روز قدیم منزل ویراں راہ تے جا طلب عمد پہ جانا برور کیا مبارک وہ وقت ہوگا جب میں اس منزل ویراں سے اللہ کی طرف روانہ ہوں گا اور اپنی جان کا آرام پاؤں گا اور محبوب حقیقی سے ملوں گا دیکھا آپ نے اللہ والا بننے میں کتا ہے دنیا دار موت سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ تیاری نہیں کی اور جو تیاری کر کے جاتا ہے وہ کتنا خوش, خوش جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہوگا اور میں اس سے ملوں گا اور اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی موت سے ڈرتا ہے حالانکہ حضرت نے سنایا بھی تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی ہاں عبور کے چچا تھے حضرت حرو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو ان کے بیٹے ابن اباس اللہ تعالیٰ کو چین نہیں کی رہا تھا بہت غم تھا تو ایک بدوی صاحب ہی حاضر ہوئے اور انہوں نے اتنا تعبیت کی کہ تمہارے والد کے لیے تم زیادہ رحیم ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ رہے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں زیادہ رہے اور وہ اس بات سے چین آ یہ اللہ والوں کی کیا خوشی ہوتی ہے حضرت تھانوی نے بھی ایک دفعہ لکھا ہے کتاب میں کہ فرمایا تھا کہ مفتی صاحب اللہ لکھا ہے حضرت تھانوی نے ایک دفعہ بہت ہی خاص مجلس میں فرمایا تھا کہ میں ادھر دیکھ لیا کہ جب کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں تو فرمایا تھا کہ میں ابھی خوشی خوشی اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں تو فرمایا کہ اس ہفتہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہا ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے تو بعد میں اندازہ ہوا یا نہیں آدمی اپنی فائل کو اے کیا کرتے سامنے بھی بیٹھتے ہو آنکھیں بھی بند کرتے ہو اتنا بڑا ظلم کرتے ہو میرے کو اگر نیند ہے تو سامنے نہ بیٹھوں بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں آگے سو رہے ہیں اور کتنی کام کی اہم بات ہو رہی ہے کوئی دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے پھر آ جائے گا مل رہا ہے وہ آگے پاڑ پھاڑ کے دکھ رہے ہوتے سہر جاری جاتے ہیں صبح سے شام تک محنت کرنا آسان نہیں ہے باہر تو کیا بات کہہ رہا ہوتا ہوں یہ بھی مسئلہ ہوتا کہ بات مل جاتا ہوں ہاں فائل اپنی درست رکھو ہر وقت تاکہ جس وقت بھی بلاوا آئے تو اپنی منزل کی طرف خوشی خوشی جاؤ منزل تو ہے ہی جانا تو ہے ہی پھر ڈرنا کیا مالک کو راضی کر کے جائیں گے تو مزے ہی مزے اور جو ناراض کر کے جائے گا وہ مشکل میں پھنسے گا وہ ڈرے ہم وہ کیوں ڈرے جو اللہ کو راضی رکھتا ہے آہ کیا مبارک وہ وقت ہوگا جب میں اس منزل اس منزل ویران سے یہ منزل ویرا ہے دنیا کی دراصل اس منزل ویران سے اللہ کی طرف روانہ ہوں گا اور اپنی جان کا آرام پاؤں گا اور محبوب حقیقی سے ملوں گا کیوںکہ اللہ سے ملنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد وہاں مزے ہی مزے ہے واپس لوٹ کے جی آنا وہاں کوئی حسرت نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی مزے ہی مزے ہوں گے بس. جوہانس برگ ایئرپورٹ سے سوا گیارہ بجے جہاز نے ڈربن کے لیے پرواز کی اور بارہ بجے ایئرپورٹ پر آمد ہوئی ایئرپورٹ پر حضرت والا کی زیارت کے لیے آنے والوں کا ایک جمع غفیر تھا مگر اس وقت فوراً اسٹنگر روانہ ہونا تھا جہاں سے عبد القالدائی صاحب کار لے کر آئے ہوئے تھے زائرین سے ملاقات کے بعد حضرت والا اسٹنگر کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً ایک گھنٹے بعد صاحب کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے مہمانوں اور مل میں آنے والوں کے لیے زبردست انتظامات کیے آپ نے حضرت نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹایا تھا اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ کا ٹنکر پٹوا دیا یہ چیز ہر شرط کو حاصل ہو سکتی ہے بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توحیق نصیف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مشہد کی ہر ہر نصیحت پہ سو فیصد اور دی جان سے عمل کرنے کی توحید مصیفت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ